رہتا تھا آج وہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بالے انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہیں uh -huh. <تصفيق> اعوذ باللہ من الشیطان العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء حبکا والملک صفا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِرْسَانُ وَأَنَّا لَهُ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ مجھ مر خلی پی بے وی جن رب کا اور آئے گا اکرب آئے گا اکرب ولبلک فرشتے سب مصدر ہے قطار باندھنا سب قطار کے معنی میں استعمال ہے اس کی جمع سکو آتی ہے تو یہاں سب کا معنی قطار قطار اور آپ کا رب اور جوق در جو رشتے آ گے وجیم اور لائی جائے گی وجی آ مجھول کا سیوا جا معروف کا جی آ کا لائی جائے گی یوم بہنم جہنم کو اس دن دو لایا جائے گا جہنم لایا جائے گا یوم اس دن یا انسان نصیحت پکڑے گا یا تج کرو نصیحت پکڑنا انسان نصیحت پکڑے گا انا لہو رہا اور اس وقت نصیحت پکڑنا اس کا کوئی فائدہ نہیں یا بولو انسان کہے گا یا لیتنی تنی ایکش قدم تم میں آگے بیچ دیتا یہ حیاتی اپنی زندگی کے لیے حیاتی یا متقل کی ہے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا بہو احداز ادا بہو احد عذاب نہیں دے گا آخر کوئی. پھر اس پھر اس دن اس جیسی سزا دینے والا کوئی نہیں ہوگا کیا مانا ہوتا ہے باندھ کر رکھنا है مستر ہے है ہے وساپوق بھی ہے ویسا بھروسہ کرنا اور کروم یقر سے ہو تو اس کا مانا ہوتا ہے قوی اور مضبوط ہونا مضبوط کرنا یو سو بہو احد اور نہ اس جیسا باندھنے والا کوئی اور ہوگا اور نہ اس جیسا باندھنے والا کوئی ایک ہوگا نسل یا تو المۃنا اطمینان والی اطمینان والی اے اطمینان والی وجی لوڈ اور گئی روزیا کا مانا خوش اور مرضیہ کا منع پسند کی گئی تو پروردگار کے پاس ایسی حالت میں چل کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے عبادی بس داخل ہو عبادی میرے بندوں میں پی عبادی میرے بندوں میں پدو بس تو داخل ہو میرے بندوں میں ودو جنتی اور داخل ہو میری جنتی ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو کسی لفظ کا کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد یہاں پر صبح مراد ہے اسے اس سے مراد صبح صبح مراد ہے اور دوسرا قول حضرت فصال رضی اللہ تعالی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی کا قول کہ محرم جو سال کا پہلا مہینہ ہے تو پہلے دن کی صبح مراد ہے ماہ محرم کی ماہ محرم کے پہلے دن کی صبح مراد ہے دوسرا فون اور تیسرا فون اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے مراد دسویں صدا یعنی عید الاضحی کی صوبہ مراد ہے یہ قول حضرت مجاہد اور حضرت اکریما کا قول ہے لیکن جو صحیح قول ہے وہ پہلا قول ہے تو سے مراد روزانہ کی صبح مراد روزانہ کی صبح مراد, مراد, مراد منٹ محمد یوسف تنگ کر رہے ہیں Ahora daría baile por حکمت اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں قیامت کا پورا نمونہ موجود ہے رات کے اندر ایک سناٹا ہوتا ہے انسان اور تمام حیوانات نیند میں بے خبر پڑے ہوتے ہیں تو نیند موت کی طرح مود. نیند موت کا بھائی ہے اور رات کا منظر قبرستان اور اس کے اندر قبرستان میں جو مردے ہیں اس کے پوشارے ہیں جیسے خبرستان میں قبر کے اندر ہوتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے سب انسان اور خیوانات چرند فرن سارے کے سارے بیدار ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر حشر کا منظر پیش ہوتا ہے کسی کا دن مصیبت میں گزرتا ہے تو وہ دوزخ کا نمونہ ہے کسی کا دن اچھا گزرتا ہے تو وہ جنت کا نمونہ ہے تو روزانہ صبح کے وقت ہر حیوان اور ہر انسان صبح وقت معین پر اٹھ کر اپنے کاروبار اور مقاصد کی طرف چلتا ہے یہ اس کے اندر حکمت ہے دوسری قسم وش اور دس عظیم شان راتوں کی قسم اور دس عظیم شان راتوں کی قسم وہ دس عظیم شان راتیں کون سی ہیں اس بارے میں بھی کئی اقوال ہیں حضرت ابن عباس حضرت قطعہ وغیرہ کے نزدیک ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں مراد ہے زلحجہ کی ابتدائی دس راتیں مراد ہے کیونکہ حدیث میں ان راتوں کی بہت حضیرت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عاشرۂ ذیل قزہ سب سے افضل ہے عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں ذیل خطے کا جو عاشرہ ہے وہ سب سے افضل ہے اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے اور حضرت ابویم اللہ نے ناشر کی تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد ذی الخا کا, عشارہ ہے. کا عشارہ مراد ہے دوسرا فون بعض مبرین کا ہے کہ لیال ان سے مراد ماہ رمضان کی آخری دس راتیں مراد ہے جس میں شب قدر بھی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ شباری و اعتکاف فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے تھے تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تثرات مراد ہیں یہ قول زحاق کا ہے زحاق کا بعض کے نزدیک محرم کی محرم کے پہلے تصے محرم کا جو پہلا عشرہ ہے وہ مراد ہے اس کا دسواں جو دن ہے وہ یوم عاشورہ کہلاتا ہے یوم عاشورہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روز ماہ محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تحجد کی ہے مسلم شریف کی روایت ہے یہ کہ رمضان کے بعد افضل روز ماہ محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تحجد کی ہے شورہ کا جو روزہ ہے اس کے فضائل احادیث میں بہت ہیں بعض وسرین کے یہ دس راتیں سال بھر کی متفرق راتیں ہیں جن میں سے پانچ راتیں رمضان کے اندر ہیں رمضان کے آخری عشرے میں اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس جو طاق راتیں ہیں پانچ ہو گئی اور ایک رات عید الفطر کی ہے ایک رات عرفہ کی ہے اور ایک یوم النحر کی ہے اور ایک للۃ رات اور ایک شب برات تو یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کے اندر خصوصیات موجود ہیں اس لیے بعض مقصری کے نزیک لاراشق سے مراد یہ مختلف راتیں مراد ہیں رمضان کی طاق راتیں عید الفطر کی رات عرفہ کی رات یوم النحر کی رات للت المعراج کی رات اور شب برات کی رات یہ اختلاف کیوں ہے یہ جی اختلاف کیوں ہوا بعض مفسرین کچھ فرماتے ہیں بعض کچھ بعض باز... کچھ فرماتے ہیں کیوں اختلاف ہوا ایسا وجہ اس کی یہ ہے کہ متعین نہیں ہے دس رات مراد ہے متعین نہیں ہے تو اس وجہ سے اختلاف ہوا ٹھیک ہے تو پہلی قسم وجر اور دوسری قسم و لیالی نعش تیسری اور چوتھی قسم و شر قسم ہے جفت اور طاق کی جفت کی قسم اور طاق کی قسم تو یہاں بھی متعین نہیں ہے کہ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے اس لیے اس میں بھی بہت سے اقوال ہے تو اس میں جو مرفوع روایت موجود ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے الفاظ یہ ہے فرمایا کہ ولپر ولاشر کے متعلق مراد صبح اشر سے مراد یوم یومنہر کا آشرہ ہے سلحجے کا جو پہلا آشرہ یوم النحر اور وطر سے مراد وطر یہ مراد عرفے کا دن ہے عرفے کا دن اور شفا سے مراد دسویں کا دن ہے بہت سارے اقوال ہیں بس یہ جو قول ہے اس کو ذہن میں رکھیں پانچویں قسم و رات کی قسم جب وہ ڈھلے اسی طرح کی آیت سورہ مدثر میں ولی ادبر اور سورہ تکویر میں ہم نے پڑھی وداساساساس سر ولی سر یس سر سرا سے مشتب ہے اس کے اصل معنی رات کو چلنا رات کو چلنا سبحان ٹھیک ہے رات کو چلنا تو یہاں پر مجاز مراد ہے مجازن رات کو کہا گیا ہے رات کو چلنا اس کا معنی ہے لیکن یہاں پر اس سے مراد رات ہے کہ رات وہ چلنے لگے یعنی ختم ہونے اور ڈھلنے لگے تو ان پانچ قسموں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں قیامت کے بارے میں جو کفار اور مشرقین کے شکوک اور شبہات ہے اس کو دور کرنا ہے کہ یہ زندگی عمل کے لیے ہے عمل کے لیے اور یہ جو عالم ہے یہ سزا اور جزا کا نہیں سزا اور جزا کا جو عالم ہے, وہ آخرت آخرت ہے. بات سمجھے آئے؟ باقی انشاء اللہ کل کریں گے ٹھیک ہے جی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ